وزیرت الشیخ مختار احمد مدنی حق اللہ مجلس میں موجود مَکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اطرام اور بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق یہ سلسلہ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے اور تیرہ حدیثیں بیس حدیثوں میں سے ہم مکمل کر چکے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وصیتوں کو ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے اپنے ایمان کی تجوید کریں اور اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل اور اسی طرح سے تعلیم سے منور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیقہ فرمائیں آج جس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جس سے شروعات کر رہے ہیں اس میں کل نو وصیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو کی تھی آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسعن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو باتوں کی وسیعت کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کو شمار کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے انہوں نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ بتایا کہ اس کی گنتی بھی ہے علم کو گننے سے علم کی حفاظت آسان ہوتی ہے اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک وہ ان قطا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے یہ پہلی وصیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر حال میں شرک سے بچنا چاہیے نہ صرف اعتقاد کی بنیاد پر نہ صرف اعتقاد کے اعتبار سے بلکہ عملی اعتبار سے نہ صرف باطن میں بھی بلکہ ظاہر میں بھی اور اگر کسی کا دباؤ کر ہو اور چر کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے دو راستے ہیں ایک عظیمت والا دوسرا رخصت والا عظیمت والا راستہ جو اعلیٰ راستہ ہے اور مشکل راستہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دین پر جمع رہے اور اکراہ کے باوجود بھی وہ نہ کرے جو اہل کفر و شرک سے چاہتے ہیں وہ مر جائے لیکن شرک پر نہ جائے شرک عمل نہ کرے وہ کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اسلام خراب ہوتا ہے بلکہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیں لیکن توحید کے اظہار پر جمع ہے دل میں تو توحید ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو شرکیا ہو یہ عظیمت ہے یہی وجہ ہے کہ بلا رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹا جاتا پیٹا جاتا ہر قسم کا عذاب دیا جاتا لیکن وہ احد احد کہتے رہتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے تو یہ عظیمت کا مرتبہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی اعتبار سے اہل شرک و قبر کی بات کو تسلیم نہ کرے واحد اعتبار سے بھی نہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان رخصت کے پہلو کو اختیار کرے اگر اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اسلام کے خلاف بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے تو اگر اس کو دکھائی دیتا ہو کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری جان کا نقصان ہو سکتا ہے اور غالب گمان ہو کہ نقصان ہوگا ہی ہلاک کر دیا جائے گا یا بہت تکلیف کو دی جائے گی جو برداشت نہیں کر پائے گا تو ایسے وقت میں گنجائش اس کے لیے ہے کہ دل میں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے زبان سے کفر کے کلمات ان کے لیے بول دیں اپنی جان کو بچانے کے لیے اس پر راضی ہوئے بغیر اس کو پسند کیے بغیر کراہت کے ساتھ اکراہ کی وجہ سے وہ کفر یا کلیمار کے کہنے پر مجبور ہو جائے لیکن اپنے اصل ایمان پر وہ باقی رہے وہ اس وقت کے لیے جان بچانے کے لیے بول دے ورنہ وہ چیز اس کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت ہو یہ رخصت اس کے لیے ہے آسانی اس کے لیے ہے اللہ کی طرف سے منکف اور من ایمان ہی وکلب ہو متما ان بل ایمان اکرحا بالکل بڑی وکلب ہو متما ان تو ایمان لانے کے بعد میں مجبور کر دیا جائے اقرام زبردستی اس پر کی جائے جان کے نقصان کی بنا پر زبردستی ہو اس پر مجبور کر دیا جائے اور وہ کلمات اکلیمات لیکن اس لیکن دل ایمان پر ثابت قدم ہو اس کا سینہ ایمان کے لیے کھلا ہوا ہو اور ککر اس کو پسند نہ ہو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک معذور ہے یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کا مرتبہ ان کو سکھایا کہا کہ اللہ کے ساتھ کبھی شدمت کرنا کسی چیز کو شریک مت کرنا چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں تجھے جلا دیا جائے یہاں اکراہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ عظیمت کی بات ہے سلا چل مت تو بچا متعمدن کہا متعمدن بریم اور جانتے بوجھتے نماز کبھی مت چھوڑنا فرض نماز اس لیے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا اس کی حفاظت کا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں جنت کا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں اللہ چاہے معاف کر دے چاہے آزاد تو ایسا انسان جو جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دے ایسا انسان کفر کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا بین العبد وفری و شیر بندے کے اور کفر کے اور شر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو دریا کے کناروں کے درمیان ایک پل ہوتا ہے یہاں والا وہاں جاتا ہے اس پل کے ذریعے سے یہاں والا وہاں تک پہنچتا ہے اسی طرح سے نماز کا چھوڑنا ایک پل کی طرح ہے کہ بندہ یہاں سے ککر شیر تک پہنچ جاتا ہے جو آدمی اس پل پر چلے ترک سلاد کے عمل کا شکار ہو جائیں نماز چھوڑے جانتے بوجھتے ایسا آدمی کفر کا مرتب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے جانتے بوجھتے چھوڑنا کفر ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے یا نہیں اس سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جو آدمی جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دے ایک وقت کی بھی ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے لیکن ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے چھوڑنے کو کفر کہا ہے لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کفر نہیں اور کفر جس عمل کے بارے میں کہا جائے وہ عام گناہوں سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے اس لیے ایک انسان کو چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی نماز نہ چھوڑے فرض نماز جانتے بوجھتے چھوڑنا کفر ہے تو کہا کہ ولاثلا مکتوبت مقامی پر نماز متھوڑ وہ منتر کا متعمب بری اطمین جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ ثابت ہو گیا وہ اللہ کی حفاظت سے دنیا میں بھی نکل گیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ چاہے تو معاف کر دیں اللہ چاہے تو عذاب دے اور ظاہر یہی ہے کہ ایسا انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے تو خلف خل پن اباسلا فسو فی الق ان نیک لوگوں کے بعد کچھ برے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہواز کی پیروی کی قریب ہے کہ یہ جہنم کی وادی میں جہنم میں داخل ہو جائیں اس کے آزاد کے مستحق تو اللہ نے جو لوگ نماز برباد کرتے ہیں ان کو جہنم کی وہید سنائی بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اوقات کی رعایت نہیں کرتے اس کے بارے میں لاپرواہ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی مسلیم اللہ دین تو بربادی ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے نمازی ہیں کہ وہ نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں اپنے حساب سے پڑھتے ہیں نماز کو مو کر کے اس کے اوقات سے ضائع کر کے اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ہے وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو پہلی چیز توفیق کا اہتمام اور دوسری چیز نماز کا اہتمام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توفیق کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ نماز کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے پھر کہا تشربر کل شر خبردار کبھی شراب مت پینا ہرگز بھی شراب مت پینا اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے ساری اخلاقی برائیاں انسان کی حیا کی وجہ سے دبی رہتی ہیں انسان شرم حیا کی وجہ سے اندر سے اٹھنے والے برے جذبات کو روکے رکھتا ہے کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اور کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے ڈر سے لیکن شراب یہ پردہ ہٹا دیتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسان پھر ایسے کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے اور بے عزت ہوتا ہے بلکہ آگے بڑھ کے اتنے برے کام بھی کرتا ہے جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرمایا وَلَا فَإِنَّهَا كُلِّ شرح شراب مت پینا اس لیے کہ شراب ہر شر کی چابی ہے جیسے ایک کمرے میں وحشی جانور بند ہو اور تالا لگا ہو اگر کھول دیا جائے اب کیا کریں گے وحشی جانور آپ سوچیں ساپ بچھو شیر بھیڑیا یہ سارے انسان کے دل میں قید ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر شر کا بھی مادہ ہوتا ہے لیکن انسان قابو میں رکھتا ہے اپنے آپ کو لیکن شراب قل وہ تالا کھول دیتی ہے اور انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو انسانیت سے گرا ہوا گالی گلوچ مار پیٹ جھوٹ اور اسی طرح سے ہر قسم کی گری حرکت یہاں تک کہ زنا قتل اور نہ جانے کے پیچھے اس کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ کون محرم ہے کون غیر محرم کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ شراب کے نشے میں انسان قتل کرتا ہے اپنا ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے پر اور شراب کے نشے میں انسان اپنے قریبی لوگوں سے بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے قریبی رشتہ دار سے بھی منہ کالا کرتا ہے تو شراب بہت بری چیز ہے اس لیے اسلام میں شراب حرام ہے رک شر اور شراب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے المر قامر وہ ہے جو پردہ پر ڈال دے آدمی کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا رو تم تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ نماز کے قریبی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس شروع کے دور میں تھا دوسرے مرحلے میں تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کہہ کے آ رہے ہو معلوم ہے کہ انسان کو اپنے کلام کی اپنے عمل کی کوئی اس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا جب شراب پیتا ہے لہذا شراب اسلام میں حرام ہے اور ہر قسم کا نشہ حرام ہے صرف شراب نہیں ڈرگز اور اس طرح کی جتنی صورتیں اس کی ہیں سب حرام ہیں لیے کے حدیث میں کل و خمر و قمر وہ کل حرام ہر نشہ اور چیز خمر ہے چاہے وہ کھانے کی ہو پینے کی ہو دھوئے والی ہو انجیکشن والی ہو یا کسی بھی طرح کی ہو ہر نشہ حرام ہے کل و خمر ہر نشہ لانے والی چیز ہے اور ہر قمر حرام ہے قمر صرف شراب کا نام نہیں وہ ساری چیزیں جو نشا لاتی ہیں وہ حرام ہیں پھر یہ اخلاقی برائی سے کیا. ایسی چیز جو ساری اخلاقی برائیوں کا دروازہ کھول دیتی اسی کو بند کر دیا تو باقی سب ختم پھر کہا کہ وہ اکے <وَالِدَيك> اور اپنے ماں ما, باپ کی فرما برداری کرنا یہ حدیث نص ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے وہ نام طور سے احسان کے سلوک کی تلقین آپ کو کتاب و سنت میں ملے گی لیکن یہاں اطاعت کی بات ہو رہی ہے فرما برداری ان کا حکمان وہ اپرو والی والدیک اور صرف عموماً باپ, باپ کی تو مان لیتا ہے ماں کی نہیں مانتا ہے وہ اتیرو والی اپنے ماں باپ کی بات مان فرما برداری کر وہ ان امراک کا تخرج من دنیا کا فخروج اگر وہ تجھ کو تیری دنیا سے نکلنے کا حکم دے نکل علما اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے تیرے مال کا تقاضا کریں اور حاجت مند ہوں تو تجھ پر واجب ہے کہ اپنے مال میں سن کو دے اور ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے اور شیخ الربانی نے یہی معنی ذکر کیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہبا توحفہ ہے یہ و یہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے تو یہ ہے توحفہ ہے عطا ہے وہ بھی تمہارے ان کے مال بھی تمہارے ہیں تمہاری اولاد بھی تمہاری ملکیت ہے اور ان کے مال بھی تمہاری ملکیت ہے وہ بھی تمہاری پراپرٹی ان کی پراپرٹی بھی تمہاری پراپرٹی ادہ تج تم الا جب تمہیں اس کی حاجت ہو یہ قید یہاں پر یاد رکھے کہ اگر ماں باپ کے کھانے پینے دوائی اور اس طرح کی جو حاجات ہیں اگر وہ خود پوری نہیں کر پاتے ہوں تو انہیں اختیار ہیں کہ اولاد کے مال میں سے لے لیں اس وقت وہ ان کے مال کی طرح ہو جاتا ہے وہ چیزیں نہیں جو شوقیہ چیزیں ہوں واقعی وہ جو ضرورت ان کی ہے کھانا پینا لباس اور اسی طرح سے اور دریا دوائیں اگر ان کی حاجات میں وہ اپنی حاجت پوری نہ کر سکتے ہوں اپنے مال سے اور اولاد کے پاس مال ہو تو اولاد کے مال میں سے وہ لے سکتے ہیں اور اولاد پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرے تو اسی نے کہا کہ کہا اور یہی مانا شیخ بات بھی ذکر کی کہ اگر تم کو حاجت ہے ان کو حاجت ہے تم کو ان کی حاجت پوری کرنی پڑے گی اور اولاد جو ہے یہ ماں باپ کی ملکیت ہے آنے کا ذریعہ بنے باپ اور ماں وہ انہی کا حصہ ہے وہ انہیں کا حصہ ہے اور انہی کا ہے تو کہا کہ وہ اب تئی ماں باپ کی فرما برداری کر اگر وہ تجھ کو دنیا میں سے نکلنے کے لیے کہ نکل یا نہیں اگر کوئی حصہ تس سے مانگے چھوڑ اس کو تو, تو چھوڑ دے اس کو یہ ہمارا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں اگر ان کو ضرورت ہو تو وَلَا <أَنت> اور جو الاد العمر ہیں حکام گورنر امیر اس طرح کے جو لوگ کسی بھی منصب کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ماتحت ہے چاہے ادارے کے اعتبار سے ہو حکومت کے اعتبار سے ہو جو قائدے سے تیرے اوپر سرپرست اور نگران ہیں تو کہا کہ ولا تو نہ ولا تل عہدے کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں ان سے جھگڑا مت کر چھینا جھپٹی مت کر کہ مجھے چاہیے یہ عہدہ مجھے چاہیے ان سے منازعات مت کر ان سے جھگڑا مت کر انہیں انقلاب الگ چیز ہے لیکن ان سے منازعات مت ولا تنازع عنا ولاة الامر وان رايت انك انت چاہے تجھے دکھائیں دے رہا ہوں کہ تو تو ہے یعنی تو صحیح اگر تو کو لگتا ہو کہ میں صحیح ہوں تو جنگ کے لیے کھڑا مت ہو جا ولاۃ الامر کی ماتهتی ہی میں رکھ رہ اس سے باہر مت نکلا اس پر کافی گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمان ماتهتی والا مزاج رکھتا ہے بغاوت والا نہیں بعض اوقات صحیح اور غلط کے پیمانوں کی بنیاد پر آدمی بغاوت کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے میں صحیح ہوں تو بغاوت کر سکتا ہوں صحیح ہونے کا مطلب بغاوت کرنا نہیں ماتحتی باقی رہتے ہوئے آپ نصیحت کر سکتے ہو بغاوت نہیں ولاد الامر سے جو حکام ہیں ان کو نصیحت کرنا ہے بغاوت نہیں کیونکہ بغاوت سے شر پیدا ہوتا ہے اور نصیحت سے قید ووڈ مین زخیلق فرا صحاب کا اس میں بہادری کی تعلیم خصوصاً جنگ کے میدان میں مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے مسلمان بہادر ہونا چاہیے کہا کہ جنگ کے میدان سے فرار مت ہو بھاگ کے مت جفر مین زخمی جب جنگ چھڑ جائے میدان جنگ, جنگ سے جان بچا کر بھاگنے کے لیے فرار مت ہو وہ ان حلق کا چاہے تو اس کو اس میں اپنی ہلاکت دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی بھاگ چکے ہوں ان کے بھاگنے کو اپنے بھاگنے کے دلیل مت بنا یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ دوسرے اگر غلط کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے کروں تو میں کیوں غلط ہوں دیکھو اتنے سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے میں زبردستی میں ہی رکھوں تو دوسروں کی بے عملی دوسروں کی کوتاہی کو دیکھ کر اس کو دلیل بنا کر تو بھی وہ مت کرنے لگ جا یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے مسلمان میں بلکہ جب تو جانتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اس پر ڈٹا رہے چاہے دوسرے اس کو چھوڑ دے اتنا بڑا اصول ہے کہ اس کو آدمی اپنا لے تو دین کے کئی شعبے ہیں سماجی اعتبار سے انفرادی زندگی میں خاندانی زندگی میں دعوتی زندگی میں آدمی صحیح راستے پر باقی رہ سکتا ہے انسان دینی خدمت انجام دے رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ دوسرے نہیں کرے وہ جما رہے بعض وقات آدمی دوسروں کی کوتائی کو دیکھ کے خود بھی کوتائی کرتا ہے نہیں وہ اپنی جگہ پائے یہ اصول اور یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے چاہے میدان چھوڑ کے بھاگے تیرے ساتھی اور تجھے دکھائی دیتا ہو کہ اکیلا میں تھوڑی نہ جنگی سکتا ہوں مجھے قتل کر ڈالیں گے مینٹلٹی یہ رکھ کے میں جب ڈٹ کے لڑوں گا بہادری ہونا چاہیے چاہے کوئی دین پہ چلے نہ چلے میں چلوں گا چاہے لوگ اللہ کا حکم مانے نہ مانے چاہے توحید پر ڈٹنے کی وجہ سے سماج میں مجھے تکلیف کیوں نہ ہو میں ڈٹا رہا ہوں گا. یہ مینٹلٹی ہونا چاہیے میں اکیلا کیوں ڈٹوں میں اکیلا کیوں کروں میں ہی لیا ہوں کیا یہ جو مزاج ہے یہ مزاج آدمی کو کمزور کر دیتا ہے کھوکھلا کر دیتا ہے وہ دوسروں کو نہ دیکھے وہ یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مین رخی وہ ان حلق طور پر راسا میدان جنگ سے بھاگ مت چاہے تجھے ہلاکت دکھائی دیتی ہو اور تیرے ساتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے ہوں ہمت مچھار ڈٹا رہے ہمت مچھار اپنی ذمے داری پوری کر تو تیرے عمل پر دھیان دے دوسروں کی کوتاحی پر نہیں اپنی ذمہ داری پر دھیان دے وہ جتنی تیری کیپاسٹی ہے جتنی تیری اس اس کے اعتبار سے اپنے گھر والوں پر سرچ کرتا رہے اس میں دونوں باتیں ہیں فضول خرچی کر کے یہاں وہاں سے خامخا کے قرضے لے کر اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو ان کی چاہتے پوری کرنے کے لیے سارے قرضے لے لیے پھر پوری کر دیا ان کے قرضے پھیرنے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی خوشحالی کے لیے بدحالی کے دروازے کھولتے ہیں وقتی خوشی کے لیے لمبے غم کے دروازے کھولتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کر اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل کنجوس ہوتے ہیں پیدا سنبھال سنبھال کے رکھیں گے اور گھر والوں کو ترسائیں گے معمولی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے دینی سبب سے اگر آدمی کر رہا ہے اور مجاہدے کی عادت زیادہ ایسی جگہ ہے لیکن گھر والے کی پہلے تربیت بھی ایسی کر لیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا سارا گھر کا لیا ہے لیکن گھر والے بھی تو ویسے ہونا چاہیے جیسے ان کے تھے تو اپنی طاقت کے بقدر گھر والوں پر خرچ کرتا رہے ان کی ضروریات پوری کر یعنی کہ باہر دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا رہے اور گھر والوں کو پریشان رکھے ہمیشہ ترساتا رہے پیاسا بھوکا رکھے ان کو ان کی جائز ضروریات کو پورا کریں اپنی طاقت کے بقدر بے وجہ فضول خرچی بھی نہ ہو تو دونوں باتوں کی تلقین ہے ایک خرچ کرنے کی بخل نہ ہو اور کوتا ہی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ اپنی طاقت کو بھی یاد رکھے اپنا دائرہ یاد رکھیں دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ کریں کرے وہ انچت عَلَىٰ لکھا لیکن وَلَا آهْلِ ہاں اپنے گھر والوں پر سے ادب کی لاٹھی کو اٹھانا مت ڈنڈا ہمیشہ ان کے سر پر رہنا چاہیے برسے نہیں لیکن دکھے اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جگہ لٹکا کے رکھو سارے گھر والوں کے لیے ڈسپلے میں ہونا چاہیے سب کو دکھائی دیتا ہوں ہنٹر چابک فعین ادب الحم اس لیے کہ یہ ان میں ڈسپلین پیدا کرے گا وہ اترے نا صحیح لٹکا رہے وہی پر لیکن یاد دہانی ہو اس کا نام لے گی ذرا میرا ڈنڈا لاؤ تو بچے سدھر جائے تو نام ہی سے اور دیکھ کر ہی سدھار آئے اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے کی ہےت ہونی چاہیے وہ مارے پیٹے ہر وقت نہیں واقعی ضرورت ہو تو سال میں ایک بار ہی پٹائی ہو جو سال بھر یاد دہانی اس کی رہے اس کا تذکرہ ہی وہ یادیں پوری پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں آج نئے دور میں بچوں کو سرے سے مارنا نہیں اس طرح کی جو بات کہی جاتی ہے مغرب میں خاص طور سے یہ ایک نئی ہے اگر واقعی ضرورت ہو دس سال کا بچہ ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے حدیث اس میں کہ اس کی پٹائی کرو لیکن ایسی پٹائی نہ ہو جو آپ آفس کا اور بیوی کا غصہ پورا اس پر نکال دیں اس کو زلیل کرنے کے لیے نہ ہو اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو اس کی اصلاح کے لیے آپ کی پٹائی بھی ڈسپلن ہونا چاہیے تبھی وہ ڈسپلن لائے گی آپ کی پٹائی اگر بے تحاجہ ہو تو اس کے اندر بغاوت اور نفرت کے بیج بوئے گی آپ کی سزا بھی قاعدے والی ہونا چاہیے آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اس کو سزا دیں یعنی کہ آپ نے ہڈی توڑ دی زخم اس کو ہو گئے اور کئی دنوں تک وہ ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں پہنچ گیا آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کو افسوس ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے کنٹرول کے ساتھ سزا سے بچوں کے اندر نفرت نہیں پیدا ہوتی بغاوت نہیں اور ماں باپ کے ساتھ وہ پچھانے والے بڑھتے بہت ساری باتیں بتاتے نہیں ماں باپ کو جو کل کی گناہ کر رہے تھے وہ چھپ کے کرتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں سے یعنی اتنا لاڑ پیار میں بچوں کو سڑا نہ دیا جائے خراب نہ کر دیا جائے کہ بچے پھر باپ سے بھی نہ ڈرے ماں سے بھی نہیں اور بدتمیزی بھی کرنے لگے بعض اوقات پیار محبت بہت بڑھ جاتا ہے تو ڈر بھی رہنا چاہیے سزا کا خوف بھی رہنا چاہیے اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا نبی عبادی انی و هو العذاب انرحیم میرے بندوں کو بتائیے میں بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں لیکن یہ بھی بتائیے کیا میرا عذاب بڑا دردناک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے جس گھر میں صرف پیار و محبت ہوتا ہے اور ادب نہیں سکھایا جاتا ہے ایسے بچے بگڑ جاتے ہیں اور جس گھر میں صرف ادب سکھانے کے اعتبار سے سزائیں دی جاتی ہیں اور مار پیٹ اور انسلٹ کیا جاتا ہے اور دباؤ میں رکھا جاتا ہے ایسے بچے باغی بن جاتے ہیں دونوں کا توازن ہونا چاہیے محبت ہو عموماً اور بر وقت سزا بھی ہو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے سزا بچے کی عمر کے مناسب ہونا چاہیے دیجیے آپ پچاس ادی سے لکھو اس کو زیر زبر کے ساتھ میں دیکھیے ہاتھ دکھے گا اس کا تب سمجھ میں آئے گا بس میں آئندہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نہیں کروں گا معلوم پورا جو کام بعض اوقات ایک وقت کی پانچ منٹ کی پٹائی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک ہفتے کا ہوم ورک ان کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے اس سے سدار جلدی آتا ہے کیونکہ آگے یاد رہتا ہو اتنا لکھنا پڑے گا پوری کتاب لکھنی پڑے گی سو پیج کی کافی کرو اس کو خلاص کوئی پٹائی نہیں کچھ نہیں یہ حدیث کی کتاب ہے اربائی اس کو بیٹا یہ کیوں ہو رہا ہے تم نے یہ غلطی کی ہاتھ جب درد ہوتا ہے بعض اوقات یہ زیادہ اسلحہ والی ہوتی ہے تو اس کی عمر کے مناسب اور سزا ایسی ہو جس سے میں سدھار آئے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہو اس میں دوڑائیے خوب اس کو حیدری بنے گی اور تھکی خیر تو اس کے بعد بس اس کے بعد نہیں کروں گا وہ تو پکا ہے لیکن چکر پورے کر نہیں کرے گا تو اس کی گارنٹی سزا ہی میں مستقبل کا امید کا بیش اس میں چھپا ہوا ہے تو بچوں کو ڈر بھی رہے سزا کا اگر صرف محبت کریں گے بچوں سے نہیں آئے گا آخف اور اللہ کے حق کے معاملے میں ڈراتا ہے یہ نہیں کہ صرف آپ سے ہی ڈرے ہوں آپ ان کو اللہ سے جوڑیے اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کا احساس ہو تو گھر والوں کو اللہ کے بارے میں ڈرایا جائے آپ کی شخصیت آج جوان ہیں آپ کل بڑھے ہونے والے ہیں آج آپ کے پاس فائنینشیل پاور ہے کل آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہو گے آج وہ ڈریں گے کل نہیں لیکن اگر آپ نے ان کو اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو اللہ کی عظمت دل میں ہو تو آپ کے بڑھاپے میں بھی اللہ کی وجہ سے وہ آپ کا خیال رکھیں گے آپ کا ادب کریں گے تو بعض اوقات فیملیز میں آدمی اپنے سے تو بچوں کو ڈراتا ہے لیکن اللہ سے نہیں جوڑتا تو ایک وقت تک وہ ڈرتے ہیں جب تک کہ ان کی ہائٹ آپ کے پیرل نہیں ہوتی ہے اکول نہیں ہوتی جیسے ان کی ہائٹ آپ سے کبھی کبھی اوپر بھی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کا ہاتھ پکڑنے لگتے ہیں بس میں بھی جم جاتا ہوں پھر آپ کی نہیں سنتے تو صرف اپنا خوف کافی نہیں ہے وہی نفرت والا نہیں ہونا چاہیے ادب والا ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ہو تاکہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی گناہ سے بچنے والے ہو وہ نہ سامنے تو آپ کے وہ ڈرتے ہیں ایک دم نیک ہیں فرشتوں کی طرح لیکن آپ کی غیر موجودگی میں پھر وہ سارے کام کرتے ہیں جو دوسرے بچے بھی نہیں کرتے تو بعض اوقات بہت زیادہ اس طرح کی فیملیز ہوتی ہے لیکن بچے بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ یہ ساری چیزیں جو ہے نو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں ذکر کی ہیں شرک سے بچنا جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا شراب سے بچنا یعنی ایسی چیزوں سے بچنا جو شر والی ہوں خاص کر کے انسان کو آزاد کر دیتی ہوں اور والدین کی طاقت الاد سے حکام سے منازعات نہیں جھگڑا نہیں چھینا جھپٹی نہیں خاص کر کے کرسی کے معاملے میں اور پھر جن سے بھاگنا نہیں بزدیری نہیں اور اہل ویال پر خخص کیا جائے اپنی طاقت کے بقد بخل اور حضور خرچی سے بچتے ہوئے اور آٹھ گھر والوں سے مداحنت نہیں غلط پر راضی نہیں سزا کے وقت سزا ڈانٹ کے وقت ڈانٹ اور نو گھر والوں کو اللہ سے ڈرانا صرف اپنی ذات سے نہیں اللہ کا تعارف کرائیں گے تب اللہ کا خوف پیدا ہوگا اللہ کے بارے میں بولی گھر میں صرف پیسہ پیسہ پیسہ اور چیزیں چیزیں چیزیں ایجوکیشن،, ایجوکیشن ایجوکیشن یہی چلتا رہے گا اگر دنیا دنیا دنیا تو دنیا دار ہو جائے گا اس کو آخرت اللہ دین حق خیب اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد یہ بتائیے تب جا کر وہ اللہ والا بنے گا اللہ سے دھرنے والا بنے گا حدیث نمبر پندرہ زبان اور ہاتھ پر قابو ابن اسرم المحاربی رضی اللہ قلت یا رسول اللہ او سنی کہتے ہیں اسود ابن اسرم المحاربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجیے کال حل تم لسانک کا تمہاری زبان تمہاری کنٹرول میں ہے پکو تو لسانی کا اللہ کے رسول اگر میری زبان میرے کنٹرول میں نہ رہے تو پھر کیا کنٹرول میں تھی کال ابت ام لکھو تمہارا ہاتھ تمہارے کنٹرول میں ہے قل تو فما کا کو لم امل <تصفيق> کی کے رسول اگر میرا ہی ہاتھ میرے اختیار میں میرے قابو میں نہ ہو تو کیا چیز میرے قابو میں کا <تصفيق> اللہ ٹھیک <قیل> <تصفيق> ہے پھر اگر ایسا ہے زبان بھی قابو میں ہے اور ہاتھ بھی قابو میں ہے تو سن ولا تقلبلسانی کا اللہ معروفہ۔ اپنی زبان سے بولیں تو صرف بھلی بات بولنا بری بات مت بولنا تیرے کنٹرول میں ہے نا ٹھیک پھر کبھی اس سے بری بات نہیں بولنا ہمیشہ معروف خیر کی بات بولنا بھلی بات بولنا ولا تب سوتی دکھا اللہ اللہ اور اپنا ہاتھ جب بھی بڑھائے خیر کی طرف بڑھانا اپنا ہاتھ جب بھی استعمال کریں خیر کے لیے استعمال کرنا شر کے لیے نہیں اس حدیث کو امام تبرانی اور بےحقی نشاب الاام نے صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا صحیح کاموں میں ہی استعمال کرنا چاہیے غلط میں نہیں اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من صلیم الناس من لسانه و یدی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں سلامت رہیں گالی دینا غیبت کرنا بہتان لگانا دل دکھانے والی بات کرنا معاشیت کی باتیں کرنا کتاب و سنت سے ہٹ کے باتیں کرنا فہج باتیں کرنا یہ ساری باتیں غلط زبان قابو میں رہ سوچ کے بولنے سے زبان صحیح چلتی بغیر سوچ کے غلط چلتی سوچ کے کیا اللہ سن رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں قیامت کے دن اس کا انجام بگتنا پڑے گا ڈلیٹ نہیں ہو سکتا میں میسج ڈیلیٹ کر دوں گا جو میں نے ٹائپ کیا وہ پرشتوں نے لکھ لیا ہے تو ہاتھ سے اور زبان سے بول دیا محفوظ ہو گیا ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے مار پیٹ کسی کا مال چھیننا کسی کے خلاف غلط میسج ڈال دینا کسی کی عزت خراب کر دینا اسکرول بے حیائی کی چیزیں دیکھنا ٹیپ ٹیپ کلک کلک نہیں ہاتھ جو بھی کر رہے ہیں نوٹ ہو رہا ہے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں یہ بھول جاتا ہے وہ نہیں بھولتے یہ چک جاتا ہے وہ نہیں چوکتے اس کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن تو زبان اور ہاتھ دونوں کے بارے میں آدمی حساس رہے یعنی اپنے جسم کے آزاد جب اس پر وہ مالک ہے تو صحیح میں استعمال کرے غلط میں نہیں برا کام کر کے شیطان کو بولنا لانت ہو شیطان پر دیکھو کیسے کام کرا دیتا ہے تو خود مالک ہے نا اس پر لانت کرتا ہے لیکن تو غلط کام اس کی فرما برداری تو کیوں کیا؟ اس نے بھی حکم دیا اللہ نے بھی حکم دیا اللہ کی نہیں مانا اس کی کیوں مانا مالک کون ہے تیرا شیطان یا اللہ ہر مرتبہ سوچے میں کس کی مانوں اللہ کی ہے شیطان کی اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائے آدمی گناہ سے بچے گا. میں کس کا بندہ ہوں؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کو کو کو ایک مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھنا چاہیے حدیث نمبر اس میں کئی تقریبا اللہ اللہ رسول تقریباً قدبہ کا ہد بہا القدم کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس کا کنارہ آپ کے قدموں پر تھا فقو تو ائک محمد میں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے نئے نئے آئے ہیں پوچھ رہے ہیں خبر پہنچی لیکن نظر نہیں کہا کہ ائک محمد آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے اور رسول اللہ یا یہ کہا کہ تم میں سے رسول اللہ کون ہے فاؤ میں اب یہ آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ اس میں سیدھے سادے تھے اور اتنی توازو والے تھے ڈانٹا نہیں کہ تجھ کو معلوم نہیں میں کون ہوں یہ صاحبہ نہیں ڈانٹا پہچانتا پہ نہیں تو ایسا آگے پوچھتا ہے آپ نے اپنی طرف اشارہ میں اپنی طرف کر کے کہا کہ میں یعنی آنے والے کو پہچاننا مشکل ان میں سے کون ہے اتنے سیدھے ساتھ اللہ کے رسول میں ایک دیہاتی آدمی ہوں اور میرے اندر ایک اکھڑ پن میں جو دیہاتیوں میں ہوتا ہے بات کرنے میں سختی ہوتی ہے بہت زیادہ محافظہ بند اور کے بات کرنا نہیں آتا ان کو اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں لوگ تو تھوڑی سختی بھی بات میں آ جاتی ہے سیدھی بات اکثر سختی بھی اس میں محسوس ہوتی ہے تو کہا کہ ان نم انہ بابیتھی وہ میں دیہاتی آدمی ہوں اور میری زبان میں تھوڑا سا سختی اور اکڑپن ہے دیہاتی پن ہے تو آپ مجھے تھوڑی وسیعت کر دیجئے کچھ فقال اتفی اللہ آپ نے کہا اللہ سے کرن ملن پی سیاح ونتھل کا ممبس پن کسی <تصفيق> نیکی کو کمت سمجھنا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا چاہے اتنی نیکی کیوں نہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ مل لے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کر کے ملنا چہرہ ایک یوں کیوں ملا کا کون تو کیا نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا اچھے سے اخلاق کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا اس کو یہ بھی کرنا چھوٹا نہیں ہی ہے کسی نیکی کو مت سمجھنا تُفْرِغَ دَلْوِكَ فِي ونگا مندل یا پھر یہ ہو کہ اگرچہ تجھے اپنے برتن میں سے کسی پانی کے محتاج پینے کی چاہت رکھنے والا یا کسی اور کو کنویں سے چاہیے اپنے دل میں سے اپنے ڈول میں سے اس کے برتن میں پانی ڈال دیں چھوٹی سی چیز ہے اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ کی چھوٹا نہیں ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اچھا کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اچھا کام کوٹا نہیں ہوتا ہے کو سینے کے کام آ جائے یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈالنا وہ عورت جا کے موزے میں پانی لا کے کتے کو پانی ڈال دی زمین پر اور پیا اس نے اور ایک روایت میں کہ آدمی نے پلایا اس کو موزے میں پلایا اللہ نے اس پر بھی اس خواہشہ عورت کی مفرت کر دی بظاہر وہ معمولی چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے شاید یہ اگلی نیکی میرے لیے مقفرت کا ذریعہ بن جائے معلوم یہ باقی قبول ہوگی کہ نہیں شاید یہ نیکی ہے یہ اگر آدمی کے دل میں ہو تو ہمیشہ وہ ہر نیکی کے لیے دوڑتا رہے گا دوڑتا رہے گا شاید یہ دنیا کے لیے کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یہ پیسہ یہ پیسہ آدمی جمع کرتا رہتا ہے रुकता कभी नहीं है रिटायर होने के बाद भी नहीं रुकता सोचिए फिर भी तुम तक कुछ सोच रहा हूं बैठे बैठे वैसे ही बोर हो जाता हूं कुछ कमाने का जरिया मिल जाए रिटायर हो चुका है फिर भी चाहता है कि मिले उसको नेकियों के बारे में रिटायर्ड हो जाता नहीं तो कहा कि चाहे अपने डोल में से किसी के बर्तन में जिसको पानी की जरूरत हो उसको डाल दे इसको भी छोटा मत समझ خیر میں تعاون کرنا ضرورت اپنی اپنے سے زیادہ سوچنا اپنے باہر بھی سوچنا ضرورت صرف میری نہیں ہے دوسروں کی بھی ہوتی ہے پہلے دوسروں کو دے دینا عیسار کا مزاج ہو دوسروں کی حاجت کو اپنے پر مقدم کرنا یہ مزاج ہو خوش مزاجی اور تعاون یہ دونوں چیزیں کبھی کو کم نہ سمجھ وہ انہیں مرشت بیما علم کا فلام ہو بیما بیما کا عالم افی ہو یا خونگ کا عجر ہو اگر کوئی آدمی کوئی کمی تیرے اندر ہے اس کو یاد دلا کے تجھ کو برا کہ اس میں اگر کوئی کمی ہو تو, تو اس کا تذکرہ کر کے اس کو زلیل مت کر اس لیے کہ ایسا کرنے سے یعنی اگر اس کا پا, پاسداری اس کی کرے گا تو تجھ کو عجر مل جائے اور اس کا گناہ اس پر ہو یعنی کوئی اگر برائی کرے تیرے ساتھ میں تو بھی اس کی جیسی برائی مت کر اس کے نقشے قدم پر مت چل تو اپنے اصول سے جی مومن اپنے اصولوں پر جیتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کے بنائے راستے پر نہیں چلتا ہے. اس کا اپنا راستہ ہوتا ہے یہ اگر یاد رکھے آدمی صحیح زندگی گزارے گا ہو. اس کا اخلاق لوگوں کے جواب میں نہیں ہوتا ہے اپنے اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں میں وہ کروں گا ایسا انہوں نے کیا تو میں ایسا کروں گا مومن ایسا نہیں ہوتا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے اپنے پرنسپل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے تم ایسا کرو گے تو ایسا کریں گے تم گالی تو میں بھی گالی تم ایک تو میں دو وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھتا لوگوں کا جواب ان کی بدخلاقی کی مماثلت میں وہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے کی کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے اگر وہ گٹر میں جا رہا ہے تو آپ بھی گٹر میں جاؤ گے دوسروں کی دیکھا دیکھی آدمی اگر کرنے لگے ان کے ساتھ اگر وہ برباد ہو رہے ہیں تو یہ بھی برباد ہوگا مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن اپنا راستہ خود چنتا ہے وہ دوسروں کے راستے پر نہیں چلتا ہے انتقام کہ پابندی کا اور اس کا گنا غلط کام کیا وہ اسبال مخیل خبردار اظہار تخنوں سے نیچے مت لٹکا اسبال سے بچ اس کہ اسبال یعنی تہبند کا پجامے کا نچلا حصہ ٹکنوں سے نیچے جانا ٹکنیں چھپ جانا اس کو اقبال کہتے یہ مخیلہ میں سے مخیلہ فخریہ چیزوں میں سے گھمنڈ کی چیزوں میں سے ہے وہ ان اللہ یہ فیب المخیلا اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے فخر کو پسند نہیں کرتا ہے معلوم کہ یہ نفی فخر ہے یہ نہیں کہ آدمی سوچے میں لٹکاتا ہوں ٹکنوں سے نیچے لیکن فخر کے طور پر نہیں گھمنڈ کے طور پر نہیں نہیں وہ خود گھمنڈ ہے وہ خود برا ہے وہ خود فخر کی چیزوں میں سے اس سے بچ یہ نہیں کہا کہ اگر فخر کے طور پر مت لٹکا یہ نہیں کہا کہا اس سے بچ اس لیے کہ یہ فخر کی چیز ہے یہ حدیث اس میں فیصل ہے کہ تیبند نیچے لٹکانا فخر کے طور پر جائز حرام ہے یا توازوں کے طور پر ہو اور فخر نہ ہو تو چلتا کہ نہیں چلتا نہیں چلتا کیونکہ وہ خود فخریا چیزوں میں سے سبن <أَحَدًا> اور کسی کو گالی مت دینا کسی کو گالی مت دینا گالی دینا اس کی زد... نہیں آپ کی عزت کم کرتا گالی کیوں دیتا آدمی کسی کو ضلیل کرنے کے لیے گندی سے گندی بری سے بری بات کہہ کے یا کسی کے عیب کو ظاہر کر کے کچھ اپنے دل کی بڑا نکالتا ہے مقصود کیا ہوتا ہے اس کی تزلیل ہوتا کیا ایک ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس کا نتیجہ الٹا ہوتا ہے آپ اس کو جلیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جتنے گواہ ہوتے ہیں اس ان کی نگاہ میں آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں گالی دیتا ہے اور اکثر آدمی گالی کب دیتا ہے غصے میں آتا ہے کمزور آدمی جب غصے میں آتا ہے گالی دیتا ہے کیونکہ وہ انتخاب نہیں لے سکتا کچھ کر نہیں سکتا ہے تو وہ زبان چلتی پھر اس وقت گالی نہیں دینا غصے میں کیا کرنا اذا غضب تفس کچھ جب تجھے, تجھے غصہ آئے چپ ہو جائے سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے جب دل بورڈ آتا کہ کچھ بولے نہیں خاموش ہو جا تو کہا بھی کہتے حکم آپ کا جب میں نے سنا اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا بھی کہا نہ بکری کو نہ اونٹنی کو اونٹ کو جانور کو بھی نہیں انسان کو چھوڑو جانور, جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی صحابہ ایسے لوگ جائے. یا تو کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے بیچ میں کچھ بھی نہیں منع کر دیا نہیں کریں گے خلاص کرنا ہے کا مطلب کریں گے کرنے کا کام ٹالنے والے نہیں تھے اور بچنے کے کاموں میں سے کھیلوں سے راستے نہیں نکالتے تھے بلکہ وہ لوگ نہیں کرنے کے کام کو نہیں چھوڑ دیا کا مطلب چھوڑ دیا सोच रहा हूं सिगरेट छोड़ो लेकिन क्या करूं छुट्टी नहीं हाँ जिंदगी चली जाती है, और सिगरेट के साथ ही जाता दुनिया से सिगरेट हाथ में लिए हार्ट अटैक आ जाता और चला जाता छोड़ना है का मतलब छोड़ना है सोच नहीं सब छोड़ दीजिए नहीं डॉक्टर बोलते एक साथ एकदम मत छोड़ो ऐसा होता वैसा होता सब धोखे बात चीज कई लोगों को हमने देखा एकदम छोड़ दिया का मतलब छोड़ दिया साहब ने छोड़ा छोड़ दिया زندگی میں یہ آنا چاہیے چھوڑ دو معلوم ہو جائے حرام ہے نہیں کا مطلب نہیں بند گانا سنتا تھا پہلے ابھی صرف قوالی سنتا ہوں ابھی گانے نہیں سنتا ہوں تھوڑا سا تو دھیرے دھیرے جا رہا ہوں پیچھے میں کب تک مرنے تک بوڑھا ہو گیا نا کب چھوٹے گا چھوڑنا ہے کا مطلب چھوڑنا ہے یہاں چھوڑتا ہے آدمی پہلے باقی سب چھوڑ جاتا ہے یہاں ہی اگر نہیں چھوٹے گا تو نہیں چھوٹے گا دل مضبوط کر کے آدمی غلط چیزوں کو چھوڑ دے سب آسان ہو جاتا ہے تو یہ کہا تھے جب منع کر دیا کہا اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی انسان تو دور جانوروں کو بھی نہیں یہ مضبوطی انسان میں آنی چاہیے اس حدیث کو امام احمد ابو داود حبا نے رواج کیا ہے حدیث نمبر سترہ ان جرموز ان رضی اللہ عنہ یقول جرموز رضی اللہ تعمیر کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ او میں نے کہا اللہ کے مجھے کوئی کا اللہ کا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ کسرت سے لانت کرنے والے بننا لانتیں کرنے والے مت بننا اللہ لعان کا ذکر ہے جو کسرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے ورنہ کبھی اجمالی طور پر لانت کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں فلاں اللہ آدمی کہ وسط کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن فرد کا نام لے کر لعنت کرنا پسندیدہ نہیں اور کثرت سے لعنت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بار بار لعنت کرنا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے کہ رسول کفارفین کے لیے بدوا کیجئے آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا یعنی بار بار لانت لعنت لعنت بارہ لوگ لعنت اسی کرتے ہیں لعنت ہے, ہے لائٹ نہیں آئی اس پہ لعنت ہے ہاں کمپیوٹر نہیں چل رہا لانت ہے اس پر بعض اوقات گھر والوں پہ بھی لانت کرتے لانت ہے تمہارے کھانے پر کچھ بھی بول دیتے تو لانت نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے مزاج اگر آدمی کا ہو بعض اوقات وہ چیز قبول ہو جائے تو لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کا گھر لانت اس پہ گھر پہ وقت دکھانا نہیں رہتا لانت ایسے گھر پہ صفائی نہیں رہتی لانت تو آدمی بعض اوقات اپنوں ہی پر لانت کر دیتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے جب واقعی نقصان ہوتا ہے نہیں کرنا چاہیے تو کہا کہ میں تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ تم لانتیں کرنے والے مت بنو آدمی اصلاح کرے ڈانٹے نصیحت کرے لہنت نہ کرے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث نمبر اٹھارہ صبح شام کے ازکار کا انت ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن انت ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ میں تمہیں جو وسیعت کرتا ہوں تمہیں اس, سے اس کے سننے میں کیا رکاوٹ ہے یہ شفقت کا انداز ہے کہ جیسے کوئی کہے کیا رکاوٹ ہے تمہیں میں بتاؤں اس کو یاد رکھو تو میں جو تمہیں وسیعت کرتا ہوں اس کے سننے میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے انتقولی اذا اسبختی و جب صبح ہو یا شام ہو تم یوں کہو کیا مانے اس میں یا ایو یا قیوم برحمتک کا اے وہ ذات جو زندہ ہے قیوم ہے خود اپنی ذات میں قائم ہے تمام کائنات کو مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے پورے نظام کو برحمتک متی کا میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا فریاد کرتی شنیق اللہ میرے سارے حال کو تو درست کر دے زندگی کے تمام پہلو دینی دنیا وی, صحت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اصل شنیق اللہ میرے تمام اخوال کو میرے سارے حال کو تو اللہ اس کی اصلاح کر دے ٹھیک ٹھاک کر دے میرے سارے حال کو وَلَا إِلَى نَفْسِي اور اے اللہ آن جھپکنے کے بقدر بھی پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا یعنی تیری حفاظت میں رکھنا مجھے میرے حوالے مت کر دے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا میں اپنے آپ کو شیطان سے بچا نہیں پاؤں گا نفس سے بچا نہیں پاؤں گا کمرائی سے بچا نہیں پاؤں گا غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا اہل تو ہمیشہ میری حفاظت کرتا رہے مجھے اپنے حوالے میں کہا اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ انسان کو اپنے اوپر نہیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے آج نئے دور میں ہم پہنچے ہیں اس دور میں ہم کیا کہتے ہیں یہ سکھایا جاتا ہے بلیو ان یور اپنے آپ پر اعتماد رکھو مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے بلیو ان اما اللہ پر اعتماد رکھو اپنے پر اعتماد نہیں ہم کمزور ہیں وہ خو لکھا انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے نہیں اپنے پر اعتماد کرنے سے کانفیڈنس آتا ہے تو کمزور پر اعتماد کرنے سے کانفیڈینس آتا ہے اور جو پاورفل ہے اور پاورفل اس پر اعتماد گھٹنے سے کیا ہوگا کمزور ہوگا اور بھی طاقت آئے گی اور بھی قوت آئے گی اور بھی اعتماد آئے گا کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں میں اپنی لمیٹڈ ریسورسز اپنی کمزوری اور محدودیت کے باوجود اپنے پر بلیو کروں تو میرے اندر اعتماد آئے گا اللہ پر اعتماد کروں جس کے ہاں کوئی کمی تو کیا میرے اندر اعتماد نہیں آئے گا تو مسلمان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے یہ ایت ایس لوگ ہیں جو کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف اپنے پر اعتماد رکھو اپنے پہ بھروسہ کرو ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ٹھیک ہے انسان کے اندر بہادری ہونا چاہیے اور آدمی جو صلاحیت اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرے تردد میں مبتلا نہ ہو یقین کے ساتھ قدم اٹھائے لیکن اللہ پر توقع کرے تو اس حدیث میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے حدیث نمبر انیس اور اس کا ذکر بھی ہم کو صبح شام کرنا چاہیے ان ابھی ہو رہے ان شاء اللہ اگر یہ حدیث اس کے بعد والی رہ گئی تو اذان کے بعد اس کو ہم مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اے کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو مجھے آپ وسیع کیجیے حدیث انک و صاف ہے میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ وسیعت کیجیے کالا کبھی تک و تمہارے لیے اللہ کے تقویٰ کا التظام ضروری ہے على كل شرف اور ہر بلندی پر اللہ کی تقبیر کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر یا اس طرح کے کریمان جب وہ آدمی اٹھ کے جانے لگا کالا اللہ صفا متویل اللہ, اللہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے اور اس کے لیے سفر کی مشقت کو آسان کرتے ہیں تو آپ نے دعا بھی دی اور تلقین بھی کی مزید باتیں انشاءاللہ ہم ازان کے بعد دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹے کو قبول فرمائیں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق توحیع کتاب گھمائے حقوب الحادی اللہ آپ لوگ بیٹھے رہے ان شاء اللہ اذان کے بعد جو ہے شیخ بس ایک حدیث سے اور رہے گی دو ہزار کمام کام تمام ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے تو نہیں ہوگی اللہ شاج أنت محمد رسول الله حدیث نمبر انیس میں تقوا اور بلندیوں پر تکبیر کی تلقین اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ مجھے وصیت کیجیے آپ نے دو باتوں کی وثیت کی تین باتوں کی وصیت کی ایک اللہ کا تقوا اس سے پہلے بھی یہ حدیث کئی مرتبہ دوسرے صحابہ سے بھی اس طرح کی بات آئی کیا آپ نے سب سے پہلے تقوا کی وصیت کی اس کے بعد ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کا بیان پہاڑ کی چوٹی پر یا جیسا اونچائیوں پر جائیں تو تکبیر کہی جائے یہ سنت ہے اور پہاڑ سے اترتے وقت میں تصویر کی جائے بڑائی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے کوئی عیب اور نقص اللہ کے لیے نہیں پہاڑی پر آدمی اونچائی پر جاتا ہے تو نیچے بھی آتا ہے تو اس میں بلندی ہوتی ہے تو اس میں نیچے بھی اتران بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہی کمال ہے عیوب نقص نہیں تو بلندی پر جب آدمی جائے اللہ کی تدبیر بیان کرے اور جب نیچے اترے اتار کی طرف جائے تو ایسا آدمی رسمی کہے پلم انجل جب آدمی لوٹا جانے کے لیے لوٹا تو آپ نے کہا اللہ لہو وحوین علیہ سفر اہ زمین کو اس کے لیے لپیٹ دے اور اس کے لیے سفر کی مشقت کو آسان کر دیں آپ نے اس شخص کے لیے دعا کی سفر کی مشقت کی آسانی کے لیے اور زمین لپیٹ دینا کا مطلب یہ کہ آسانی سے منزل پر وہ کم وقت میں پہنچ جائے تو اس طرح سے آپ نے دعا کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سفر میں جائے اس کو دعا دی جا سکتی ہے اور بھی اس کے علاوہ دعائیں ہیں حدیث نمبر 20 جو اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کہا, کہا کہ تم اللہ تعالی سے حیا کرو جیسے تم اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو آدمی جب کسی بڑی شخصیت کسی نیک انسان کے سامنے ہوتا ہے تو ایسی تمام حرکات سے بچتا ہے جس سے اس کی عزت خراب ہو گھر کے لوگوں میں عام لوگوں میں دوستوں میں آدمی رہتا ہے ٹھیک ہے بے تکلفی سے بات غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے پرواہ نہیں کرتا ہے اس کے اپنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں لیکن کوئی بڑا آدمی ہو کوئی عالم صاحب ہیں کوئی سماج کا بڑا انسان ہے جس کی سب عزت کرتے ہیں جس کی رائے کی سماج میں اہمیت ہے ایسے آدمی کے سامنے آدمی غلطی کرنے سے بچتا ہے کیونکہ اس کی ذلت ہوگی اس کو شرمندگی ہوگی وہ اس کو برا سمجھے گا تو بھی ایسا کرتا ہے تو اس بڑے آدمی کی نگاہ میں گرنے سے بچنے کے لیے آدمی گناہ سے بچتا ہے ایک انسان کے لیے جب آدمی ایسا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے نہیں اس کے ہاں زلیل ہونا برا ہے انسان کے سامنے اللہ کے یہاں زلیل ہونا برا نہیں وہ دیکھے تو کیا کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کیا کہے گا یہ جو احساب ہے آپ نے یہاں بتایا کہ جب انسان کے سامنے ایسا ہے تو ممبا بے اولا اللہ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے تو جب لوگوں کے لیے ایسا کرتا ہے لوگوں کے تعلق سے ایسا تیرا معاملہ ہے تو پھر اللہ کے تعلق سے تو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تو کہا انتمن اللہ میں تجھے وسیع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تو حیا کرے جیسے تو اپنی قوم کے نیک شخص سے اپنی قوم کے نیک شخص کے سامنے حیا کرتا ہے یعنی غلط کام اس کے سامنے نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یا قریب ہی زمانے میں کوئی بڑا آدمی بزرگ آدمی سامنے سے گزر رہا ہے سگریٹ پینے والے اپنا سگریٹ پیچھے چھپا لیتے تھے ان کے سامنے اچھا نہیں لگتا بڑے بزرگ ہیں مولی صاحب ہیں آج وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے میں اپنے پیسے کی پی رہا ہوں کہ اسے ڈرتا تھوڑی نہ ہوں تو بے حیا عام ہوتی جا رہی پھر اس میں تنہائی میں بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے دوسروں کے سامنے ہوتا ہے اور بات ہے لیکن اللہ کے سامنے کب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کب نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سے کب اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے تو ایک انسان اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالی کے سامنے ضلیل ہونے سے بچنے کے لیے گنا سے بچے تو حیا انسان میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے یہاں زلیل نہ ہو تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے حیا یہ ہے کہ آدمی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ کے ہاں شرمندگی اٹھانی پڑے قیامت کے دن بلکہ دنیا میں. لہٰذا یہ بیس حدیثیں تھیں جو ہم نے دیکھی اور آخری بات ہم نے دیکھی کہ مسلمان حیا والا ہوتا ہے بے حیائی کے راستے پر نہیں جانتا ایسے کوئی کام پرہش کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ کے ہاں دنیا میں راست میں ضرور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے لحاظ کی توفیقہ فرمائے اور کتاب سنت کی پیروی کی اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی وصیتوں کا پاس لحاظ،, پاس لحاظ کر کے دینے کی توقع ادا فرمائے ابو الحادہ پر لہری برفرتا فرمائے آخری حدیث جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیف نہ کرے یہ سب سے بڑی حیا ہے سب سے بڑا حلاف یہ ہے کہ انسان اللہ اربرامین پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے کیونکہ انسان کے کی ہر عمل کی قبولیت کا دور पर है اسی پر ہے جس عورت یا مرد کے بارے میں آپ میں سنا تو اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی محبت فرما دی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ توحید پر تھا شرک کرنے والا نہیں تھا یا شر کرنے والی نہیں تھی ورنہ اگر شر کرنے والی ہوتی تو کبھی اس کے لیے جنت نہیں ہوتی تو ہر بات ہر لیکن وہ ساری چیزیں معحود ہوتی ہیں تو سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شف نہ کریں اگر دنیا کے ساتھ حیا ہے بڑوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کی حیا نہیں ہے تو دنیا والوں کی حیا کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا شیخ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور یہ مذکرہ ختم ہو گیا بیس حدیثیں شیخ نے بتا دی ہیں اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی کہ ہم ان حدیثوں پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں ان ساری وصیتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا نبی کی وصیتیں ہیں اللہ کے خلیل کی, کی وصیتیں ہیں لہذا بہت اچھا شیخ نے درس دیا بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے جب مسجد میں آئیں مجلس میں اصلاح کے جذبے سے آئیں کہ ہماری اصلاح ہو اس پر عمل کریں گے بہت اچھا لگا شیخ کا درس اب شیخ کو بار بار بلائیے بلائیں گے بار بار لیکن عمل بھی کر کے دکھانا پڑے گا اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہماری میرے بھائی یہ ساری پیاری پیاری قیمتی باتیں ہم نے سنی ہیں اب ان پر عمل کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ شاء اللہ کی نماز کے بعد بچوں کے درمیان سے کا خصوصی خطاب ہوگا اور کل انشاءاللہ شاء اصل کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات کے پونے نو بجے تک از ابو العلم پر جو دورہ شروع کیا گیا تھا اس کی شروعات ہوگی ان شاء کی نماز کے بعد اور پھر ہفتے یا سنیچر کو بھی اثر کے بعد سے لے کر کے رات کے نو یا پانچ نو بجے تک شیخ کا پروگرام ہوگا تو اس پروگرام سننے کے لیے ضرور آئیں کیونکہ سب سے پہلا سننا ہے لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے مومن کی شان یہی ہے کہ سنتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے صرف سن کر کے کام سے نکال نہیں دیتا ہے بلکہ کام کے ذریعے سے اس کو دل تک پہنچاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے اللہ کا الحمدللہ یہ ساری وصیتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر اور نسان ہے ساتھ ہی ساتھ شیخ کے ہم شاکر اور ممنون ہیں کہ شیخ نے قیمتی وقت نکالا بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ایک ایک بات جیسا کہ میں نے کل کہا تھا ہماری زندگی میں تبدیل آنے کے لیے کافی ہے ایک ایک جملہ شیخ کا تبدیل آنے کے لیے کافی ہے بشر ترکی ہمارا دل اس اثر کو قبول کرے جو اصل صرف باہر کی حد تک ہے ہمارے جسم اور ہمارے ہاتھ ہمارے چہرے کے تک ہے اگر دل پر اس کا اثر ہو گیا تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں تمام نصیحتوں وصیحتوں کو عمل کرنے کی توفیق آمین. و جدا ملاقر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ